محمد ابن ابی بکر کے نام جبکہ انہیں مصر کی حکومت سپرد کی امام المطقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک عہد نامہ ان کے سپرد کیا اپنے عہد نامے میں امیر علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں لوگوں سے توازوں کے ساتھ ملنا ان سے نرمی کا برتاؤ کرنا کشادہ روئی سے پیش آنا اور سب کو ایک نظر سے دیکھنا تاکہ بڑے لوگ تم سے اپنی ناحق حق طرفداری کی امید نہ رکھیں اور چھوٹے لوگ تمہارے عدل و انصاف سے ان بڑوں کے مقابلے میں نا امید نہ ہو جائیں کیونکہ اے اللہ کے بندو اللہ تمہارے چھوٹے بڑے کھلے ڈھکے اعمال کی تم سے باز پرس کرے گا اور اس کے بعد اگر وہ عذاب کرے تو یہ تمہارے خود ظلم کا نتیجہ ہے اور اگر وہ معاف کر دے تو وہ اس کے کرم کا تقاضا ہے اللہ کے بندوں تمہیں جاننا چاہیے کہ پرہزگاروں نے جانے والی دنیا اور آنے والی آخرت دونوں کے فائدے اٹھائے وہ دنیا والوں کے ساتھ ان کی دنیا میں شریک رہے مگر دنیا دار ان کی آخرت میں حصہ نہ لے سکے وہ دنیا میں بہترین طریقے پر رہے اور اچھے سے اچھا کھایا اور اس طرح وہ ان تمام چیزوں سے بحریاب ہوئے جو عیش پسند لوگوں کو حاصل تھیں اور وہ سب کچھ حاصل کیا جو سرکش و متکبر لوگوں کو حاصل تھا پھر وہ منزل مقصود پر پہنچانے والے ذات کا سر و سامان اور نفع کا سودا کر کے دنیا سے روانہ ہوئے انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا کی لذت چکھی اور یہ یقین رکھا کہ وہ کل اللہ کے پڑوس میں ہوں گے جہاں نہ ان کی کوئی آواز ٹھکرائی جائے گی نہ ان کے حز و نصیب میں کمی ہوگی تو اللہ کے بندو موت اور اس کی آمد سے ڈرو اور اس کے لئے سرو سامان فراہم کرو وہ آئے گی اور ایک بڑے حادثے اور عظیم سانحے کے ساتھ آئے گی جس میں یا تو بھلائی ہی بھلا ہی ہوگی کہ برائی کا اس میں کبھی دوزر نہ ہوگا یا ایسی برائی ہوگی کہ جس میں کبھی بھلائی کا شائبہ بھی نہ آئے گا کون ہے جو جنت کے کام کرنے والے سے زیادہ جنت کے قریب ہو اور کون ہے جو دوزخ کے کام کرنے والے سے زیادہ دوزخ کے نزدیک ہو تم وہ شکار ہو جس کا موت پیچھا کیے ہوئے ہے اگر تم ٹھہرائے رہو گے جب بھی تمہیں گرفت میں لے لے گی اور اگر اس سے بھاگو گے جب بھی وہ تمہیں پالے گی وہ تو تمہارے سائے سے بھی زیادہ تمہارے ساتھ ہے موت تمہاری پیشانی کے بالوں سے جکڑ کر باندھی گئی ہے وہ دنیا تمہارے عقب سے تہ کی جا رہی ہے لہذا جہنم کی اس آگ سے ڈرو جس کا گہرا دور تک چلا گیا ہے جس کی تپش بے پناہ ہے اور جس کا عذاب ہمیشہ نیا اور تازہ رہتا ہے اور وہ ایسا گھر ہے جس میں رحم و کرم کا سوال ہی نہیں ہے نہ اس میں کوئی فریاد سنی جاتی ہے اور نہ کرب و اذیت سے چھٹکارا ملتا ہے اگر یہ کر سکو کہ تم اللہ کا زیادہ سے زیادہ خوف بھی رکھو اور اس سے اچھی سے اچھی امید بھی وابستہ رکھو تو ان دونوں باتوں کو اپنے اندر جمع کر لو کیونکہ بندے کو اپنے پروردگار سے اتنی ہی امید بھی ہوتی ہے جتنا کہ اس کا ڈر ہوتا ہے اور جو سب سے زیادہ اللہ سے امید رکھتا ہے وہی سب سے زیادہ اس سے خائف ہوتا ہے اے محمد ابن ابی بکر اس بات کو جان لو کہ میں نے تمہیں مصر والوں پر کہ جو میری سب سے بڑی سپاہ ہے حکمران بنایا ہے اب تم سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنے نفس کی خلاف ورزی کرنا اور اپنے دین کے لیے سینا سپر رہنا اگرچہ تمہیں زمانے میں ایک ہی گھڑی کا موقع حاصل ہو اور مخلوقات میں سے کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا کیونکہ اوروں کا عوض تو اللہ میں مل سکتا ہے مگر اللہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا اور فرصت ہونے کی وجہ سے قبل از وقت نماز نہ پڑھ لینا اور نہ مشغولیت کی وجہ سے اسے پیچھے ڈال دینا یاد رکھو کہ تمہارا ہر عمل نماز کے تابع ہے اسی عہد نامے کا ایک حصہ یہ بھی ہے جس میں امام المتقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں ہدایت کا امام اور ہلاکت کا پیشوا پیغمبر کا دوست اور پیغمبر کا دشمن برابر نہیں ہو سکتے مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں نہ مومن سے کھٹکا ہے اور نہ مشرک سے کیونکہ مومن کی اللہ اس کے ایمان کی وجہ سے گمراہ کرنے سے حفاظت کرے گا اور مشرق کو اس کے شرک کی وجہ سے و الخار کرے گا کہ کوئی اس کی بات پر کان نہ دھرے گا بلکہ مجھے تمہارے لیے ہر اس شخص سے اندیشہ ہے کہ جو دل سے منافق اور زبان سے عالم ہے کہتا وہ ہے جسے تم اچھا سمجھتے ہو اور کرتا وہ ہے جسے تم برا جانتے ہو